بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں اس کی عبادت سے تکبر ناؤ کرتے اور اس کی پاکی بولتے اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں السج پانچ